اللہم اتحر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا و السنتنا من الكذب و من الخیانة فإنك تعلم خائنة الاعين و ما تخفی الصدور آمین یا رب العالمين منتخب نصاب کی جو مطبوع کتاب ہے اس میں جو نمبرنگ ہے دروس کی اس کے اعتبار سے اس منتخب نصاب کا انیسوہ درس سورت المنافقون پر مشتمل ہے جس کی پہلی آیت ابھی میں نے تلاوت کی ہے لیکن اس مرتبہ ہم نے یہ جو چوتھا حصہ تھا حصہ چہارم جس کا یہ آخری درس ہے ہم نے اس حصے میں ایک درس کو شامل کر لیا تھا سورہ صف کے ساتھ ہی اس لیے وہ اس کی نمبرنگ میں فرق واقع ہوا ہے ہمارے حساب سے اس وقت یہ اٹھارہواں درس ہے اور حصہ چہارم کا چوتھا درس سورہ منافقون جو سورہ جمعہ کے متصرن بعد ہے وہ صف میں بھی اور بہت ہم وزن ہے سورہ جمعہ کے ساتھ دو رکو سورہ جمعہ کے ہیں دو ہی رکو سورہ منافقون کے ہیں پہلا رکو وہاں بھی آٹھ آیات کا ہے یہاں بھی آٹھ آیات کا ہے دوسرا رکو وہاں بھی تین آیات پر مشتمل ہے یہاں بھی تین آیات پر مشتمل اتنی ہم وزن جو ہے وہ شاید کوئی دوسری مثال موجود نہ ہو قرآن مجید میں اور اصل بات یہ ہے کہ نفاق کے موضوع پر پرانے حکیم میں یہ مختصر ترین لیکن جامع ترین صورت ہے نفاق کے موضوع کے مختلف پہلوؤں کو جس طرح جامعیت کے ساتھ اس نے اپنے اندر سمو لیا ہے اس کا احساس کیا ہے احاطہ کیا ہے بہرحال میرے محدود معلومات کی حد تک اگرچہ نفاق کا مضمون طویل مدنی صورتوں میں بھی آیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورہ سوریہ عمران میں بھی آیا ہے لیکن سورہ نسا میں تو بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورہ توبہ میں بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے لیکن وہ جامعیت جو اس سورہ مبارکہ کی گیارہ آیات میں ہے وہ جزانہ جامعیت اس کی کوئی اور نظیر میرے سامنے نہیں ہے اس میں جو ربط ہے وہ بھی میں نے گزشتہ نشست میں کچھ تھوڑا سا اشارہ کر دیا تھا ماں سبق جو, جو جوڑا ہے سورتوں کا سورہ صف اور سورہ جمعہ جو اس سے قبل ہے اس کے ساتھ ربط کیا ہے کہ سورہ صف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بےسط یعنی غلبہ دین کے لیے جہاد اور قتال کی بہت ہی زوردار دعوت ہے اسے نجات کی لازمی شرط قرار دیا گیا اس جہاد اور قتال سے اعراض اور گریز اور فرار اس کا نتیجہ نفاق ہے یہ گویا کہ اس کے ایک برعکس کیفیت کی نشاندہی ہے کہ جو سورہ منافقون میں ہو رہی ہے اور جو ماں بعد آ رہی ہے سورج سورہ, سورہ تغابن اس کے ساتھ اس کا رب یہ ہے کہ گویا کے تصویر کے دو رخ ہیں سورہ تغام حقیقت ایمان پر یہ جب ہم نے اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ کیا تھا تو یاد ہوگا کہ میں نے ارض کیا تھا جامع ترین سورت ہے پرانے مجید میں ایمان کے معاملوں پر ایمانیات ثلاثہ کی وضاحت پرزور دعوت یہ اس کے پہلے رکوبے ہے جو دس آیات پر مشتمل ہے پھر ایمان کے ثمرات ایمان کے نتائج ایمان سے انسان کی سوچ میں کیا تبدیل آ جانا چاہیے انسان کے گھریلو معاملات میں کیا انقلاب آ جانا چاہیے انسان کی اقدار میں کیا تبدیلی پیدا ہو جانی چاہیے انسان کے طرز عمل میں کیا انقلاب آنا چاہیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آٹھ آیات میں جمع کی گئی ہیں سورت تقابل کے تو حقیقت ایمان کے موضوع پر جامع ترین صورت قرآن حکیم کی صورت تقابل اب ایمان کا آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کی زد یا مخالف چیزیں دو ہے. قانونی سطح پر ایمان کی ضد ہے کفر العلان کفر اللہ کو نہیں مانتا یا آخرت کو نہیں مانتا یا رسالت کو نہیں مانتا کلم کھلا کافر ہے کوئی شخص تو ایمان کے مقابلے میں کفر آئے گا لیکن باطنی سطح پر ایمان کی ضد ہے نفاق ایک سست قانون مسلمان ہے ظاہری اعتبار سے مسلمان ہے ملت اسلامیہ میں شامل ہے لیکن ایمان سے وہ محروم ہے اور اس کی زد جو ہے نفاق اس کے دل میں ڈیرہ ڈالے ہوئے تو یہ چونکہ سورتیں بارہ میں اٹھ کر چکا ہوں سورہ حدیث سے سورہ تحریم کر ان میں خطاب ہے صرف مسلمانوں سے امت مسلمہ سے تو یہاں پر ایمان کی زد جو ہے ایمان کا اینٹونم جو ہے وہ ہے نفاق لہذا ان دو کو یہاں جمع کر دیا گیا سورہ منافقون اور سورہ تغابل ایک جوڑا حضور کا مقصد ہے بےسب اس کے لیے افراد کار مردان کار افرادی قوت کی فراہمی اور تربیت سورہ جمعہ یہ ایک جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ اور سورہ منافقون اور سورہ ترامن ایک جوڑا ہے اور انٹر لاکنگ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہاں فرمایا انفقدو الحا و ترکو کا قائمہ اور سورہ منافقون شروع ہوتی ہے ازا جا کل منافقل رسول اللہ تو ان چاروں صورتوں کا یہ گروپ جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہے لیکن اس سے پہلے کہ اس سورہ مبارکہ کا ہم سلسلے وار مطالعہ شروع کریں میں چاہتا ہوں کہ نفاق کے بارے میں بعض بری باتیں آپ اچھی طرح ذہن ہند کر لیں اس لیے کہ اس کے ضمن میں بڑے شدید بغالتے مسلمانوں کے دیروں میں موجود ہیں اور ایسا بغالتا ہے کہ جس کی بنا پر ہر مسلمان اپنے آپ کو بری سمجھتا ہے مجھ سے نفاق کا کیا سروکار ہے لہذا جہاں کہیں گفتگو منافقین سے ہوتی ہے جیسے کفار سے گفتگو ہوگی اس پہ سے بھی آپ گزر جائیں گے تلاوت کا ثواب لیتے ہوئے کبھی یہ محسوس نہیں کریں گے کہ مجھے یہاں پر کچھ جھانکنا چاہیے اپنے باتین میں بھی کہ کہیں یہ کفر میرے اندر تو نہیں ہے اس سے زیادہ معاملہ ہونا چاہیے نفاق کا لیکن یہ کہ منافقین سے متعلق جو مباحث آتے ہیں ترجمے میں یا کسی نے حواشی میں اگر یہ لکھ دیا کہ یہاں ذکر منافقین کا ہے تو اب گویا کہ ہمارے دل بند ہو گئے اس سے ہم کوئی کچھ نہیں سمجھتے کہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اس میں کوئی ہماری بات بھی سامنے آ سکتی ہے آیت در حدیث دیگر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری ہی بات بیان کی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے یہ کہ قرآن مجید کے برکات سے اور اس کی ہدایت سے بہرو ہو جاتی اس پہلو سے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے چند عنوانات کے تحت کچھ باتیں بنیادی جو ہیں زیر نشین کر لیں پہلی بات یہ کہ نفاق کی ہلاکت خیزی کتنی تباہ کن ہے یہ بیماری اس کا نتیجہ کتنا خوفناک ہے کلم کھلا کفر کے مقابلے میں کئی گناہ درجے زیادہ ہیں جس کو کہ ہم عام طور پر سمجھ گئے کوئی ہلکی سی بات ہے چناب سے سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں فرمایا گیا وہ گھڑی کیوں نہیں رکھی آ فرمایا گیا ان منافقین اف در کے اس فل بنندا منافق تو آگ کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں گویا کہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے منافقین کے لیے مخصوص کیا اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کھلم کھلا کافر کے مقابلے میں کس درجے اللہ تعالی کو یہ منافقت اور نفاف یہ ناپسندیدہ ہے اور اس سے بھی بڑھ کر سورہ توبہ کی آیت ہے یہ کسی انسان کی محرومی اور وہ انسان بھی وہ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو اس لیے کہ منافق تو وہی ہے جو مسلمان ہے اگر تو کوئی کھلم کھلا کافر ہے تو وہ تو کافر ہے پھر اس پر نفاق کا کوئی سوال نہیں منافق وہی ہے کہ جو مسلمان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے اور وہ مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے تو کسی مسلمان کی اس سے بڑی محرومی اور اس سے بڑی بدمختی کوئی نہیں کہ فرمایا گیا حضور سے مخاطب ہو کر سورت توبہ کی آج نمبر 80 میں اس او لا تستغفر لہوم ان تستغفر لہم سبڑی نمر رتن فلئی اخرملہ اے نبی برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں آپ اگر ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا یہ گویا کہ دو آیتیں کفایت کرتی ہیں کہ کاپ جانا چاہیے ہمیں کہ دفاق کس درجے اس کی شناعت ہے تباہ کل ہونے کا درجہ کتنا بڑا ہے کس قدر خوفناک شے ہے کتنی قابل حضر شے ہے کس طرح اس کی چھوت سے آخری درجے میں بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش ہر مسلمان کو کرنی چاہیے وہ ان دو آیات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات ذہن نشین ہو جائے تو کفایت کرے گی ان من منافقین اور ان استقفی اولا تستقفی الحمر بررتن الله اللہ اللہ معاف نہیں فرمائے دوسری بات جو اس پہلی بات سے بھی بہت زیادہ اہم ہے اس کے مقابلے میں بھی وہ یہ ہے کہ اس نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق کو اور اس نفاق کا اندیشہ اپنے بارے میں محسوس کرتا ہے صرف وہ جو مومن ہے ہمارا تصور بالکل برقس ہے لیکن یہاں یہ کہ میں آپ کو کچھ ایسے آثار سنا رہا ہوں اور آج میں وہ حوالے بھی چونکہ لے کر آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ لفظ بلس وہ آپ کے سامنے آ جائیں قال ابن ابھی ملیکا ابن ابھی ملیکہ یہ فرماتے ہیں ادرکت و سلاثین ابن صابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تابعی ہے یہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کے صحابہ میں سے تیس کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہوا تابعی وہی کہلاتے ہیں کہ جنہوں کی ملاقات اور جن کو صحبت جو ہے صحابہ کی حاصل ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات یا آپ کی زیارت یا آپ کی صحبت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوئی ادرکت و سلاثین امن صابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پایا تیس صحابہ کو حضور کے صحابہ میں سے تیس سے ملاقات ہوئی زیارت کی سعادت سے میں مشرف ہوا کل یہ خوف النفاق علی نفسی اور ان میں سے ہر شخص اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ رکھتا تھا اور انہیں ڈر لگا ہوا تھا کہ یہ منافق تو نہیں ہو گئے یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا طرز عمل اور حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ طبیعین میں بڑے سر خیل ہیں بہت نمایاں ہیں ان کا قول یہ ہے کہ ماں خافہ ہوں اللہ مومن ان ولا امن اللہ منافق اس نفاق کا خوف صرف مومن کو ہوتا اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ اور معمول سمجھتا ہے صرف وہی جو منافق یہ بڑی عجیب بات ہے اس کو سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے لیکن بڑی منطقی بات بھی ہے جس کے پاس کوئی دولت ہوگی پونجی ہوگی اسی کو چوری کا ڈاکے کا خطرہ بھی رہے گا جس کے پاس نہ کوئی دولت ہے نہ پونجی ہے اسے کیا خطرہ ہے دروازے کھول کر سوئے ہے کیا اس کے پاس کہ کوئی چور آکر لے جائے گا یا کوئی ڈاکہ ڈالے گا جس کے پاس کچھ ہے اندیشہ اسی کو ہوتا ہے جس کی گھٹڑی میں مال ہے وہ مسافر جو ہے وہ سو نہیں سکتا رات کو یا یہ کہ وہ اپنے سر کے نیچے رکھے گا اس کو کہ ذرا بھی کوئی جمبش ہو میری آنکھ کھل جائے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اسے کیا اندیشہ تو ما خوف ہوں اللہ من جس کے پاس بھی ایمان کی کوئی رمک ہوگی کوئی پونجی ہوگی کوئی اثاثہ ہوگا ایمان کا اسی کو خوف لاحق لاحق رہے گا کہ کہیں نفاق مجھ پر حملہ آور ہو نہ چکا ہو یا ہو نہ جائے واہ با امن ہوں اللہ اور اس کی امان جو اس سے محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو محفوظ و معمول صرف وہی کہ جو منافق ہے اس کو روایت کیا ہے ان دونوں اقوال کو امام بخاری نے رہے اللہ فی ترجمت الباب کتاب الایمان کے ابتدا میں جو ترجمت الابواب ہوتا ہے امام بخاری کا اس میں یہ دونوں جو ہے اقوال ان تابعین کے یہ امام بخاری نے نقل کیے اس میں اس سے بھی بڑھ کر معاملہ جو آتا ہے وہ دو صحابہ کا ہے ایک صحابی ہے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ گھر سے نکلے اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے نا فقہ حنزلہ نافق کا حنزلہ نافق کا ان کا میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں یہ روایت جو ہے مسلم شریف میں موجود ہے باب التوبہ میں کہ کالا لکی یعنی ابو بکر مجھ سے ملاقات ہو گئی ابو بکر کی فقال قیفان تھا حنزلہ تو حضرت ابو بکر نے سوال کیا حنزلہ کیسے طبیعت ہے کیسے مزاج ہیں کالا کل تو نا فقہ حنزلہ،, حنزلہ میں نے کہا ان حنزلہ تو منافق ہو گیا حنزلہ تو منافق ہو گیا قال سبحان اللہ ما تقول حضرت ابو بکر کو جو فرمانا چاہیے تھا وہی فرمایا انہوں نے کہ اللہ پاک ہے سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہو یہ کیا مطلب ہے تمہارا کیوں کہہ رہے ہو کہ تم منافق ہو قال کال اکول تو اندر رسول اللہ سلام علیہ یوزک رنا بے نارے بل جنت حتہ کاندار آئین اب میں نے ارض کیا کہ میری کیفیت یہ ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ جب ہم حضور کی صحبت میں ہوتے ہیں اور آپ تذکیر فرماتے ہیں ہمیں یاد دہانی کرتے ہیں جہنم یاد دلاتے ہیں اور جنت کا نقشہ پیش کرتے ہیں تو ہماری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس درجے یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی رائل عائل آنکھوں کا دیکھنا فائدہ خرجنا میں نند نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفسن الزماج ابل اولاد ابل زیات پھر جب ہم وہاں سے آتے ہیں اپنے گھروں میں بیویوں سے اولاد سے بچوں سے اور دوسری چیزیں جو ہیں اس کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں تو اس کی اکثر باتیں جو ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں وہ کیفیت ہماری نہیں رہتی کالا ابو بکر ہے اندال کام اصلاح آگاہ اللہ بکر نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے کہ یہ کیفیت تو ہم سب کی ہو جاتی ہے یہ صورتحال تو سب کے ساتھ پیش آتی ہے فن تلق تو انا بابو بکرن حتہ دخلنا اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم دونوں اب چلے حضور کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے جب ہم وہاں داخل ہوئے کل تو نہ فقا یا رسول اللہ تو میں نے اعلان کیا اللہ کے کی رسول حنظلہ تو منافق ہو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے مذاق کیا بات ہے جو کہہ رہے ہیں وہ کیا تمہارا یہ احساس ہے تو کیوں ہے کس بنیاد پر ال یا رسول اللہ نکون اور اند کا تجزہ بن نار مل جن تحقہ کان نارا فیدا خرجنا مننداج اب اللہ نسینا کثیرن فقات اور رسول اللہ صلی اللہ نے وہی بات جو حضرت ابو بکر سے کہی تھی وہی حضور کی خدمت میں پیش کی تو حضور نے فرمایا ولزی نفسی بے اے ہی احنزلہ ابو بکر اچھی طرح کام کھول کر سن لو اس ہستی کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان نلو تدومو نا علاماتی وفی ذکر نہ صافحت کم المنا فروش کم وفی اگر تمہاری وہ کیفیت دائم ہو جائے اس پر مداومت ہو جائے مستقل ہو جائے جو میری صحبت میں ہوتی ہے اور جو بھی ذکر اور یاد دہانی جو ہے میری مجلس میں ہوتا ہے اس کی بنا پر اگر وہ کیفیت مستقل ہو جائے تو فرشتے تم سے مسافہ کریں تمہارے بستروں پر بھی اور تمہارے راستوں پر راستہ چلتے ہوئے آئیں گے مسافر کریں گے تمہاری تعظیم کریں گے اگر وہ کیفیت ہو جائے ولیکن یا حنظلہ تو ساتن وساتن سلا سمرات ساتن وساتن ساتن اے حنزلہ یہ کیفیت جو ہوتی ہے میری صحبت میں یہ تو کبھی کبھی ہوتی ہے کبھی وقتن فوقتن ہوتی ہے ساتن فساتن ہوتی ہے یہ مستقل نہیں ہو سکتی یہ دائم نہیں رہ سکتی لیکن اصل میں جو بات آپ کو بتانی تھی یہ مسلم احمد بن ابن حمل میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ انہیں اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ ہے خدشہ ہے نہیں ہے اپنے گریبانوں میں جھانک رہے ہیں ذرا سا فرق و تفاوت نظر آ رہا ہے کہ حضور کی صحبت میں ہوتے تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور آ کر اپنے گھر میں اپنے گھر بار میں اہل و عیال میں بچوں میں بیوی بچوں میں اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں تو وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی تو وہ اسے نفاق سے تعبیر کر رہے ہیں اب اس موضوع پر یوں سمجھیے کہ آخری بات وہ ہے کہ امت میں بے اتفاق کم سے کم تمام اہل سنت کے نزدیک صحابہ میں نمبر دو حضرت عمر فاروق ہے نظی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی ہے خلیفت و خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظی اللہ تعالی عنا اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ ان کا معاملہ یہ آتا ہے کہ چونکہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے لہذا ان کا نام مشہور ہو گیا تھا صاحب و سزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کے ایک راز کے امین ہے ان کے پاس ایک راز ہے خاص طور پر غزوہ تموک سے واپسی پر ایک کنگ گھاٹی میں سے جب لدش کر گزر رہا تھا اور وہاں وہ یہی تھا کہ ایک سنگل کالم ہی میں لوگ گزر سکتے تھے تو کوئی ایسی جگہ تھی جہاں کچھ منافق چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے ارادہ تھا حضور کو قتل کر دینے کا تو جب حضور کی اونٹنی آئی ہے اور ایک صاحب اس کی آگے آگے نکیل پکڑے ہوئے جا رہے تھے تو انہوں نے حملہ کیا بہرحال جو بھی حضور کے ساتھ اس وقت تھے انہوں نے مقابلہ کیا انہیں بھگا دیا لیکن رات کی تاریکی اور انہوں نے اپنے چہروں کے اوپر کپڑے جو ہیں جس طریقے سے ڈاکو لوگ جو ہیں وہ سیور آنکھیں اپنی کھلی رکھتے ہیں باقی پورا چہرہ چھپا لیتے اس نے اپنی آپ کو چھپایا ہوا تھا لیکن حضور نے حضرت حدیفہ کو بتا دیا بس تمہیں بتا دوں یہ فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں لوگ تھے لیکن حدیفہ ذکر نہ کرنا کسی سے اس لیے کہ منافقین کے بارے میں حضور کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ کے علم میں تھا لیکن یہ کہ آپ نے اسے عام نہیں کیا اس لیے کہ مسلم معاشرے میں وہ قانونی طور پر مسلمان ہیں اور قانونی حقوق جو ہے مسلمان کے وہ اسلامی ریاست میں یا اسلامی معاشرے میں انہیں حاصل رہتے ہیں لہذا آپ نے اس ذاتی علم کو اپنے تک رکھا یا یہ کہ ان منافقین کا نام جو ہے بتا دیا حضرت حدیفہ کو لیکن آپ کو تاکید کر دی کہ یہ بات جو ہے راز کے طور پر رکھنی ہے تو صاحب و سرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حدیفہ کا نام یہ پڑ گیا اب یہ روایت ہے کند العمال سے عن ہدیفت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حدیفہ خود بیان کر رہے ہیں قال مر ربی عمر ابن الخطاب میرے پاس سے گزر ہوا عمر ابن خطاب کا رضی اللہ تعالی عنہ وانا جالسن فلمس اور میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا فقال لی یا حزیفتو ان فلان قد قدماتا فشہد ہو اور حضرت عمر نے مجھ سے کہا ہے حزیفہ فلاں مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو تم بھی شریک ہو جاؤ تما مزا حقہ ادا کادا یخروجا من المسد پھر حضرت عمر یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے یہاں تک کہ جب مسجد سے نکلنے کے قریب ہو گئے کہ بس آخری اب جو ہے قدم مسجد کے اندر ہے اگلا قدم باہر ہوگا التفت علیہ پھر میری طرف متوجہ ہوئے مڑ کر آئے فرانی وانا جالس سن فارفا فراجا تو انہوں نے مجھے تلاش کیا میں وہیں بیٹھا ہوا تھا آپ نے دیکھ لیا تلاش کر لیا مجھے پا لیا فراجا الہیا میری طرف لوٹ کر آئے فالا یا ہوں زیفتوں سودوں کا, انشدو کا آمن ال قوم آنا انہوں نے کہا حزیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کیا ان لوگوں میں میں تو نہیں تھا میرا نام تو ان میں شامل نہیں تھا کہ جن کے نام منافقین کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائے ال تو اللہم اللہ تو گویا کہ ایک درجے میں حضرت حزیفہ اس وقت ضبط نہیں کر سکے ایک درجے میں تو راز جو ہے راز کی بات کسی درجے میں فاش ہو رہی ہے اللہ اے اللہ تو آپ فرمائیو لیکن یہ کہ اس وقت عمر کو یہ اندیشہ اپنے بارے میں ہو رہا ہے تو مجھے کم سے کم یہ کہ ان کی اس جو بھی پریشانی ہے اور جو تشویش ہے اسے دفع کرنا ضروری اللہ اے اللہ نہیں ہرگز نہیں اے عمر آپ کا نام نہیں تھا ولن ابرے احداد لیکن یہ کہ اے عمر اللہ تعالی اب میں کسی اور کو آپ کے سوا بری نہیں ٹھہراؤں گا یعنی ایسا نہ ہو کہ اور لوگ بھی مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں تو وہ تو بائی ایلیمنیشن جو ہے آئیڈینٹیفائی ہو گی پھر باقی منافع اگر میں تو نہیں تھا اور میں بتا دوں کہ نہیں آپ نہیں تھے وہ تو, تو تو پھر یہ کہ بائی جائے گی تو کہ و لن ابر آدن بعد آپ کے بعد اب میں کسی اور کو بری نہیں چڑھاؤں گا کہ کسی اور کے بارے میں بھی یہ بات بتا دوں کہ اس کا نام نہیں تھا لیکن یہ عمر کا ایک مقام تھا ان کی حیثیت تھی ان کا درجہ تھا جس کی وجہ سے کہ پھر وہ گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مجبور پایا کہ کم سے کم ان کی اس تشویش کو رفع کر دیں اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تشویش ہو رہی ہے حضرت عمر فاروق کو یہ روایت جو ہے حضرت ام سلمہ سے بھی ہے رضی اللہ تعالی آنہا معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے غالب انہیں بھی کچھ منافقین کے نام بتا دیے تھے ان مسروخ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی آنہا قالت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من من لا اراہو ولا یارانی بادا نموتا بدا حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ مجھ سے حضور نے ایک بات فرمائی اب یہ جو بھی شوہر اور بیوی کے مدمابین ایک قرب ہوتا ہے اس کے بنا پر یہ بات آپ نے فرمائی میرے اصحاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اب اصحاب کو یہاں پر ہم لیں گے لک بھی مانیں میرے ساتھی جو اس وقت دنیا میں میرے ساتھ ہیں میرے آس پاس ہیں امتی ہیں کلما پڑھتے ہیں